اللهم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء محمد المصطفى وعلى آله الذين اصطفى ثم دعاءت فائض بالله الشمين علينا من الشيطان الرادئ بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه ومن كفر فان الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وتقال تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوك ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى والتقون يا أولي الألباب رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقبة من لساني فهو قولي آمين يا رب العالمين حاجكي فارزيوتس مطلق تو میرے خیال میں تو خاص کنفیوژن لوگوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے اپنے واضح احکامات موجود ہیں پرانے حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمہ کہ حج البیت وہ اس کے گھر کی زیارت کو آئیں اس کے گھر کا ارادہ کریں اس کے گھر سفر کر کے ہیں اس کے گھر کا حج کریں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارساد فرمایا کہ اگر کوئی نہیں آتا تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا امن کا فرق صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم میں حج کے سوا اور کوئی ایسی عبادت نہیں دیکھی کہ جس کے نہ کرنے والے کے لیے اللہ نے کفر کا لفظ استعمال کیا امن کا فرق علی اللہ غلی علیہ یہاں کے جس کے پاس اسکاط ہوئی اور اس نے حج نہ کیا فرمایا من کفر اگر کوئی آدمی استطاعت کے باوجود حاج نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے بخاری شریف کے حدیث میں اور عمر ابن الخط رضی اللہ کا اس کے راوی ہیں کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بندہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے یعنی جیسے یہودی نصرانی اللہ کے نزدیک ویسا ہی وہ مسلمان بھی ہے جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ حاج نہیں کرتا اس سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں اس کی اہمیت پھر یہ کہا گیا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس سامان تیار ہو گیا ہے زیادے راہ استعق ہے اور صحت بھی اس کے اندر شامل ہے تو تاج بالحج بلحج جلدی کرو اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت کس آدمی پر کس قسم کی صورتحال وارد ہو جائے آجا, نیکی میں جلدی کرو دنیا کے معاملے میں سوچو لیکن نیکی, نیکی میں جلدی کرو ساتھی آگے آگے میں پیچھے گنجائش نہیں ہے تو ساتھی آتے ہیں تکلیف عمر بن ہمارے رضی اللہ لدیلہ عنہ سے روایت ہے من ملا کا جادن جس کے پاس زیادہ راہ جس کی ملکیت ہو گیا اس کے قبضے میں ہے اس کی استطاعت میں ہے اور راش لطن سواری مل گئی ہے اسے تو بیت اللہ الحرام جو اس کو اللہ کے گھر تک پہنچا دے وہ الم یا اور پھر اس نے حج نہیں کیا وہ مستطح استطاعت اس کے پاس فلاح علیہ ان یمو تو انشا یہودی انشا اس آدمی کے مسلمان مرنے یہودی مرنے اور عیسائی مرنے میں کوئی فرق نہیں فلاح علیہ بہت بڑی و ہے رمن کا فرح اللہ غالیم علع عالمین جس نے کفر کیا تو اللہ جہانوں سے بے پرواہ بندہ نہ آیا تو کیا ہوگا وہ حدیث آپ نے دیکھا ایک قانون بنایا گیا ہے کہ کم از کم پانچ سال ایک آدمی جب حج کر لیا ہے تو انہوں نے ایک مدت مقرر کی ہے کہ پانچ سال اب وہ حج نہیں کرے گا تاکہ جن کے ذمہ فریضہ ہے ان کو تکلیف نہ ہو نوافل والوں کی وجہ سے رش اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ فرض والوں کا حج فوت ہو جائے ادھر میں ایک جگہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اس کی ایک خاص کیپیسٹی ہے دس ٹوٹیاں بیس آدمی ہیں تیس آدمی ہیں اس میں دس وہ ہیں جنہوں نے فرض نماز پڑھنی ہے اور وقت نکل رہا ہے اور بیس وہ ہیں جنہوں نے نفل پڑھنے ہیں تو آپ بتائیے اگر ان نفل پڑھنے والوں کے رش کی وجہ سے فرض والوں کا فرض چلے گئے تو ذمہ دار کون ہوگا وہ جنہوں نے رش بنایا ہے اسی لیے وہ لوگ جو مسجد عائشہ سے گھوم گھوم کے آتے ہیں رام باندھ باندھ کے آتے ہیں وہ اتنا رش بنا دیتے ہیں صفا مروا پہ کہ بےچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں لوگ اس کی ایک اساس ہے یہ جو پانچ سال کا قانون بنا ہے اس کی ایک بیچ ہے ایک حدیث پودسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ سے اور حضور سے روایت کرتے ہیں حضرت ابی حرارہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے ان اندن اصححت لہو جسم میں نے اس کے جسم کو صحت عطا کی اوسا تو تھی معیشتیں اور اس کی معیشت میں میں, میں نے وہ دی ٹھیک ٹھاک کمائی اس ہے عوامین اور اس پر پانچ سال گزر گئے یعنی اس نے فرض اد کر لیا پھر اس کے پاس استطاعت ہے لیکن وہ نہیں جاتا پانچ سال گزر گئے فم ابا المس عوامن لا یا پلیہ وہ میرے پاس نہیں آیا یہ نہیں فرمایا لا یا فی دو میرے گھر نہیں آیا فرمایا لا یا پو الیہ وفد جو اردو میں ہم کہتے ہیں وہ اسی سے بنا وہ میرے پاس نہیں آیا لا محروم وہ بندہ بڑا محروم ہے رحمت سے محروم ہے آج وہ موقع ہے جس میں کسی نہ کسی وقت باہر آدمی پر وہ لمحہ گزرتا ہے جب اس کا دل مختلف قسم کے تعصبات سے خالی ہو جاتا ہے ورنہ تو یہ پیاز کے چھلکے کی طرح ہوتا ہے اگر آپ پیاز کا چھلکا آپ اتارتے رہیں کے اندر سے پیاز نکلے گا تو آپ کو پتا ہے وہ پیاز انہیں چھلکوں کا نام ہے بندے کے اندر بہت سارے چھلکے ہیں جوب کا ایک تعصب ہے جاب کا تکبر میں مدیر ہوں میں ڈائریکٹر ہوں میں ڈاکٹر ہوں پھر نسل کا ایک تعصب ہے میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں پھر وطن کا تعصب ہے میں امریکن ہوں لہٰذا مجھے ساتھ خون معاف ہے ہم پر دنیا میں کہیں بھی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا پھر سٹیٹس کا تعصب ہے میں پیسے والا ہوں چاہے نسلی لحاظ سے میں کمتر ہوں لیکن بہرحال اس وقت میرے پاس یہ اتنی کروزرے ہیں اور اتنی ہیں اور اتنے پلازے ہیں وہ معیشت کا تھا جو سٹیٹس کا ہے کسی مختلف ہیں آپ ایک کو نکالیں تو دوسرا آ جاتا ہے دوسرے کو نکالیں تو تیسرا آ جاتا ہے اور ساری زندگی یہ چھلکے اتار نہیں گزر گزر جاتی ہیں حج ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے دوران کبھی نہ کبھی وہ لمحہ ضرور آتا ہے بندے پر کہ جب یہ سارے چھلکے ہٹ جاتے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سائن ان ہوتا ہے بندہ اللہ کے ساتھ ان تصبات کی موجودگی میں اللہ دل میں نہیں آتا بندے کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہوں. اسے خالی گھر چاہیے وہ شیئرنگ میں نہیں رہتا کہ آپ یہ چیزیں بھی رکھیں اور ساتھ اللہ بھی ایک فلیٹ میں گزارا کر لینا دل خالی کرو یہاں تک کہا گیا کہ اپنی خواہش سے بھی خالی کر لو رضائے رب پہ راضی رہو جو اللہ کی مرضی جو اللہ میرے لیے پسند کرے اس میں آپ دیکھتے ہیں کپڑے اتروا دیے جاتے ہیں ایک ہی جیسے بال اتروا دیے جاتے ہیں سب لوگ ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں رول رہے ہوتے ہیں تم آدمی گم ہو جاتا ہے گم ہو جاتا نہیں میں نے اکثر دیکھا ہے مینا میں گما دیا جاتا ہے وہ تمہیں یہ چھوٹی سی جگہ میں ایک خیمہ نہیں مل رہا اگر اللہ ہاتھ نہ رکھتا تو تمہیں اتنے رستوں میں اتنے مذاہب کے اندر ہدایت کا رستہ کیسے ملتا اتنا گلوب جو بھرا ہوا مذاہب سے اس وقت چار سڑکیں ہیں ایک جیسے خیمے لگے ہوئے ہیں تمہیں وہ نہیں مل رہے اگر اللہ نہ سجاتا تو تمہیں کیسے نظر آتا تم تو سٹڈی کرتے کرتے مر جاتے اچھا جی اب میں نے بھائیزم کی سٹڈی شروع کی ہوئی ہے جی پھر اس کے بعد اب میں نے ہندوزم کو پڑھنا شروع کرا آج کل وید پڑھ رہا ہوں جی میں تو اسٹڈی کرتے کرتے تو تیری عمر گزر جاتی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا اس سے بڑا احسان کسی پر ہو نہیں سکتا اب بھی اگر بندے کو یہ بد گمانی اللہ کے بارے میں کہ وہ میرے پر جاتی کرے گا یا میرے بارے میں وہ کوئی اچھی سوچ نہیں سوچے گا سوچنی سوچے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پتہ نہیں وہ ایمان کیسے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی اس نے نعمت دے دی آپ کو جو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو نہیں ملی جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں ملی بیوی کو نہیں ملی علیہ السلام سارے انہوں لازم رسول ہیں آپ کو دے دی اس کی تو خاص طور پر جب آدمی پہلی دفعہ حج کرتا ہے تو بیت اللہ کی جب زیارت ہوتی ہے تو وہ ایک لمحہ وہ ہوتا ہے جس میں آدمی ٹ کر کے نکل جاتا ہے جیسے وہ بوسٹر کے زور پر زمین کی گریوٹی کو توڑ کر راکٹ جو ہے وہ باہر نکال دیتا ہے پھینک دیتا ہے سیٹلائٹ کو وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پگھل جاتا ہے اور اس کے اندر جتنے تعصبات ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں زور سے وہ, وہ لمحہ ہے جس میں کہا گیا کہ جو مانگو گے ملے گا اس لیے کہ تم سائن ہو گئے اب تم اللہ سے کنورزیشن کر سکتے ہو آپ دل سے کہو کیا کہنا لائن پر ہے اللہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو بھی پہلی دفعہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کیا کیفیت ہوتی ہے بیت اللہ کو جب آدمی دیکھتا ہے اس کی حبت بلکہ وہ شوق جب گاڑی بھول رہی ہوتی ہے ایک سے دوسری سڑک پر چڑھ رہی ہوتی ہے قابل والے تو ہر سال جاتے رہتے ہیں ان کو اتنا مزہ نہیں آتا مزہ اس کو آتا جو پہلی دفعہ جا رہا ہوتا ہے وہ جب کہیں کسی بلڈنگ کے آگے پیچھے سے نظر آتا ہے وہ مینار تو اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے پھر گاڑی غائب ہو جاتی ہے پھر وہ ایک لمبا چکر لے کے آتی ہے پھر کہیں سے مینار نظر یہی مسجد نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہیں سبز نظر آتا ہے کہیں سبز غائب ہو جاتا ہے کب پہنچیں گے کس طرح پہنچیں گے تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت میں اس کنسنٹریشن کے اندر بندہ ان سے نکل جاتا ہے اور سائن ان ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں جب آدمی طواف کر رہے ہوتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے ہر بندہ یہی اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کو اٹریکٹ کر لے یعنی پہلے جو بندے ڈیبٹ ہوتا ہے گنا ہوتا ہے وہاں کریڈٹ بن جاتا ہے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ روز چلا کر اللہ کو اپنی طرف زیادہ مائل کرے جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض جب جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں تو بالکل ٹھیک تھا مجھے پتہ یہ بار بینچ پر بٹھا دے کہتا ہوں مر گئے جو ہو ہو ہو میں اسی طرح گناگار وہاں کرتا میں مر گیا لا اصلی گناگار میں ہوں یہ سارے ایوے ہی کر رہے ہیں میں نے بڑے گناہ کیے میں تو وہ جو ڈیبٹ تھا اس کا وہاں وہ کریڈٹ کے طور پر پیش کرتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے پہلے دیکھو اے اللہ تو میری طرف نظر کرتے میں گناہوں کے پہاڑ لے کر آئے ہوں اس کیفیت میں بھی آدمی کے اندر سے وہ تکبر وغیرہ سارا کچھ نکل جاتا پھر بعد اب بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر وہ جو کیفیت دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر آدمی پگھل جاتے ہیں جیسے گاڑی سے گاڑی سٹارٹ کرتے نا بیٹری کمزور ہوتی ہے بعض دفعہ ریموٹ کنٹرول کی طرح کے اثرات ہوتے ہیں کیا آپ کے چھ چکر جو ہے وہ نارمل لگ گئے آپ لگے, لگے ہوئے اپنی دعا کریں جو سیکھے کے گئے کتابیں لوگوں نے رٹ کے رکھی ہوئی ہیں اچانک آپ نے ایک بندے کو دیکھا رو رہا ہے بل بلا رہا ہے کوئی خاص دعا بھی نہیں مانگ رہا بس وہ روتا چلا جا رہا اچانک آپ کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے یار یہ منہ سے کہنے کا تکلف کیوں میں دل کیوں نہ اس کے آگے رکھ دوں یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ گنگے کو دیکھیں وہاں رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان نہیں ہے یہ اللہ تو گنگے کا پڑھ سکتا ہے میرا بھی پڑھ سکتا ہے میں الفاظ میں کیوں ٹائم ضائع کروں میں سب کچھ تیرے آگے کیوں نہ رکھتا پھر آدمی وہاں دیکھتا ہے ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے ہر ملک کے لوگوں کی اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ سارے کالے گوڑے لمبے چھوٹے چپٹی ناکوں والے کھڑی ناکوں والے وہ ما گوگ جو ہیں چائنیز اور سینٹرل ایشیا والے اور دوسری طرف فرانس اور یورپ سارے ادھر کے اکٹھے ہوئے ہیں گنا کہاں کہاں کیے ہیں اور ایک ہی لانڈری پہ لے آئے سارے ایک ہی جگہ اور وہ سب کی سن رہے کوئی فرینچ میں لگا ہوا ہے میرے آگے آگے ملے باری میاں بیوی بی دونوں لگے ہوئے آگے کچھ پڑھ رہا تھا اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی جناب کہ وہ مالک تیری شان ملواری بھی لگا ہوا ہے ایک پشتوں میں لگا ہوا ہے ایک پنجابی میں ڈڑا ہوا ہے اور وہ سب کی سن رہا ہے اس کو نہ انٹرپریٹر کی ضرورت ہے نہ کوئی ترجمان چاہیے اس کو وہ سب کی سن رہا بیک وقت سن رہا سب کی پوری بھی کر رہا وہ بیومن ہوا فیشا یس النفا ماواد والا ابھی تو تم نے زمین والوں کا تماشا دیکھا آسمان والے بھی اس سے اسی طرح مانگتے اور ابھی تم نے ان کی تمنا دیکھی ہے آسمان والے کو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ صبح شام رب سے ملاقات کرتے تو ایسی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والے بھی اس کی تلاش میں اسی طرح سرگرداں جس طرح تم ہو تو آدمی کو پتا چلتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے سب آدمی اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنا یونیورسل دین ہے کتنا افاقی دین ہے پیار آتا ہے دیکھو یہ کس قوم کا ہے کیوں پیار آتا ہے اس لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا اس کلمے کے اندر اتنا ابھی جو ترجمان انہوں نے مقرر کیے تھے وہاں پر قیدیوں کے لیے انہوں نے اچھی طرح چن کے اپنی طرف سے مقرر کیے تھے وہ مسلمان ہو گئے وہاں انسان کے اندر بہار لیک کامن سینس نام کی چیز ہے جس میں سے پتہ ہوتا ہے کہ کس پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے مسلمان ہوتے ہی ان کو ان سے ہمدردی ہو گئی انہوں نے اب ان کو ہٹا کے مقدمہ چلایا ان پر یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے تمہاری قوم کا بندہ بھی کھاتا ہے تو اس کے اندر اسی طرح کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جس طرح کا پاکستان کا بندہ کرتا ہے وہ بھی فنڈامینٹلسٹ ہو جاتا ہے تمہاری یونیورسٹیوں سے پڑھا ہے تمہارے ننگے باتھ روموں کے اندر نہایا ہوا ہے کو اوج, ایجوکیشن اس نے حاصل کی ہوئی ہے لڑکیوں کے ساتھ ایک سیٹ پر بیٹھ کے پڑھا ہے یہ لا الہ الا اللہ اس کے بھی اندر جاتا ہے تو اس کو فضل الرحمان بنا دیتا ہے کاجو احمد بنا دیتا ہے. یہ چیز کیا اور اس کی موجودگی میں تم کیسے برین واش کر لو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا آفاقی مذہب ہے علاقائی مذہب نہیں ہے یہ ہندوؤں کے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کوئی ڈاکومینٹری چلتی ہے ان کی تو ان کے جو یاترا پر جاتے ہیں کسی استھان پر سارے ایک جیسے یہ جو کلچرل ہوموجینٹی ہے ترکی والا ہے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کو زبان نہیں آتی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے چون لیتا ہے سارے مطلب ادا ہو گئے اس میں کلمے کی بنیاد پر آپ سے پیار کرتا ہیں یہ چیزیں وہ ہیں یہ تجربات وہ ہیں کہ جن سے اگر آدمی سبق سیکھنا چاہے تو حج بہت بڑی ورکشاپ ہے بہت بڑی تربیت گاہ ہے اور اسی لیے کہا گیا کہ لازم اس کا دورہ کرو لازم اس ریفریشر کورس سے گزرو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی حرارا رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حجہ قلم یارفس جس نے حج کیا اور اس میں اس نے کوئی بیہدا بات نہیں کی کلم یارسخ کسی گناہ کا احتکاب نہیں کیا رجا کا وہ اس طرح واپس پلٹ آیا کا یا دچ ام دا ویری فرسٹ ڈے آف ہز برتھ جس دن آزان تیرے کانوں میں دی گئی تھی جس طرح جس طرح تو اس دن زیرو میٹر تھا اس طرح تو حج سے زیرو میٹر واپس آ شرط یہ ہے لم یرفس جو اللہ نے کہا ہے پمن حج پمن فارد اف الحج جو ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے یعنی احرام باندھ لے پھر وہ کیا کرے نہ تو وہ رفس الحد و اشور معلومات پمن فراد الحدل فتح ولا ولا جدال اب جدال جو ہے یہ قتال کے باب کتاب ہے قتال مشارکہ دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں یہ قتال ہے قتل جو ہے اس میں مشارکہ نہیں کسی کو بھی جاتے ہو پیچھے سے گولی مار دے ضروری نہیں اگلا بےچارا لڑنے وہ رہے وہ ہو سکتا ہے نماز پڑھنے جا رہا ہے لیکن جب کتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ بھی مارنے آیا ہے جدال کا مطلب یہ ہے کہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بیٹھتی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم نہ کرو ایک پارٹی کرتی رہے وہ کرے تمہارے ساتھ تم ہٹ جاؤ وہ چین تم دے دو وہ تنگ کرے تم اٹھ جاؤ جھگڑا نہیں ہوگا نا جھگڑا تو وہاں ہوگا وہ اٹھائے تم نہ اٹھو جلال لڑائی نہیں کرنی بابا تم مرے ہوئے ہو مردے لڑائیاں نہیں کرتے راجی دال اطلاح جھگڑا نہیں کرنا اور میں نے یہ دیکھا کہ بہت اکثر جھگڑے اور ایسی ایسی باتوں پر جھگڑے جو نہیں جھگڑا ہونے والے اس پر بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو پہلے اس نے کہہ دیا تمہارا ان چیزوں کا امتحان ہوگا اور تم نے یہ نہیں کرنا ہے تم جہاں جا رہے ہو تمہاری ان چیزوں کو چیک کیا جائے گا تمہاری قوتیں برداشت چیک کی جائے گی تمہاری یہ چیزیں چیک کی جائیں اور تم نے یہ نہیں کرنا تب تم پاس ہو گئے جس نے حج کیا فلم یارفس نہ اس نے کیا نہ کو فسو کا کام کیا اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا رجعہ وہ اس طرح پلٹا کوم والا جچ امو جس طرح اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمر کفارت الما بینا عمرے سے عمرہ پوری حدیث ہے نماز سے نماز جمعے سے جمعہ رمضان سے رمضان عمرے سے عمرہ اور حج سے حج کفارت الما بینا اس کے درمیان جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو جائے لیکن جیسا کہ میں نے ارد کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گناہ بہار بہرحال ایسے ہیں جو ملتزم سے بھی چمٹ کر بھی نہیں معاف ہوتے ان کے لیے میدان عرفہ کی حاضری بہت ضروری ہوتی ہے وہ صرف میدان عرفہ میں ہی معاف ہوتے تو اس کا اپنا ایک مقام ہے حج کا عمرہ اپنی جگہ ہے اور میدان عرفہ کا قیام اپنی جگہ ہے الحج المرہ جزا اور جو مقبول حج ہے مبرور حج جس میں آدمی سارے ایبوں سے بری ہو جائے ساری بد آدتیں چھوڑ دے صاف ستھرا ہو کر واپس آئے جنت کے سواس کی کوئی ددا نہیں یہ تج کی فرزیت سے متعلق بات ہے اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج چونکہ کرنے جائیں گے تو پھر حج خراب بھی ہو جائے گا واپس آ کے ہم نے باز نہیں آنا لہذا اس وقت کا انتظار کیا جائے کہ جب ہم کرنا بھی چاہیں تو ہم کچھ نہ کر سکیں بڑھاپے میں آج کریں گے لہذا اکثر بیشتر پاکستان سے جڑے جاتے ہیں یعنی بوروں کی زیادہ بوروں کی تعداد ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان سے جاتے صرف پاکستان کے نہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے جاتے باقی علاقوں کے جوان جوان آتے ہیں خاص کر کے انڈونیشیا کے لیکن ہمارے یہاں سے اس وقت واپس جاتے ہیں تو ہمارے ایک ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں جو کہا کرتے ہیں اس وقت حج کرنا چاہیے جب آدمی کو بیوی بہن کی طرح لگے تاکہ آج خراب نہ ہو یہ ایسیت اور انہوں نے اسی عمر میں کیا بعض لوگ ہوتے ہیں جو کھانا پکاتے ہیں جمع رات کو ذرا چھٹی ہوتی ہے تو اسی دن پکا دیتے ہیں ٹھیک ٹھاک کے ساتھ آٹھ دن چل جائیں جو دیرے دار ہوتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پلیٹ دھوتے نہیں اس کو بھی پھر فریج میں رکھ دیتے ہیں بیس کے ساتھ کہتے ہیں جمعرات کو دشکا دیں گے ساتھ پلیٹ بھی دھو دیں گے پھر جو کھانا ہے بعد میں اس کو تو اس کو دھونے کا فائدہ کیا یہ اسی قسم کی سائیکی ہے یہ نفسیات ہے کہ حج اس وقت کریں گے جب دھونے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی دوسری بات ماں باپ پیسے والے ہیں چاہتے ہیں کہ اولاد بھی حج کر لے ساتھ اولاد نہیں کرنا چاہتے یا یہ کہ جی اولاد اگر کرے گی تو اس کا نسلی حج ہوگا نسلی حج نہیں ہوگا اگر ماں باپ روٹی کھلاتے ہیں اس پر پیٹ بھر جاتا ہے اس کا وہ نسلی پیٹ نہیں بھرتا فرضی پیٹ بھرتا ہے اس اسی طریقے سے ماں باپ اگر کرا دیں کوئی دوست بھی اگر پیسے دے کے کسی کو کرا دے تو اس کا فرضی حج ہو جاتا ہے یہ ہدیہ ہے ماں باپ کی طرف سے دوست کی طرف سے کسی کے لیے اسی طرح شور کی طرف سے بیوی کے لیے اگر سور پیسے والا اور بیوی بی کو حج کروا دیتا ہے وہ تو بیوی بی کا حج ہو جاتا ہے وہ نفلی نہیں اصلی حج ہوتا ہے البتہ اولاد اگر نابالغ ہے اور ماں باپ اسے ساتھ لے کے اور حج کروا دیا انہوں نے تو ان کا فرضی حج ادا نہیں ہوا وہ جب جوان ہوں گے تب ان پر فرض ہوگا کیونکہ یہ فرض ہونے سے پہلے ادا ہو گیا جیسے امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حصیفہ رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا تھا لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت اگر کوئی آدمی عشاء پڑھ کے سو جائے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اسے اقلام ہو جائے تو کیا کرے محمد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا آپ نے فرمایا وہ اٹھے غسل کرے اور عشاء کی نماز پڑھے یہ عام آدمی کے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ صرف امام یوسف کے لیے تھا وہ سٹوڈنٹ تھے امام ابو علیفا تھے نابالغ تھے وہ جو عشاہ کی نماز انہوں نے پڑھی تھی وہ عدم بلوگ میں پڑھی تھی جب وہ عشاہ کے ٹائم کے اندر اندر بالغ ہو گئے تو اب ان پر فرض ہو گئی اور وہ ادا کی ہوئی ان, پر ان کے ذمہ نہیں ہے اب انہوں نے وہ جو فرض ہوئی تھی اب وہ پڑھنی تھی اگر بالغ آدمی کے ساتھ ہی ہو جائے شاہ کی نماز پڑی ہوئی تو وہ ہو جاتی ہے لیکن وہ آدمی جو بالغ ہی اسی احترام کے ساتھ ہو اس سورت میں اس کی پہلی پڑی ہوئی نماز نال اینڈ وائڈ ہو جائے گی وہ نقلی نماز گنی جائے گی اور اسے فرض نماز پڑھنی پڑے بین یہی مسئلہ حاج کا ہے ماں باپ نے حج کروا دیا نابالغ اولاد کو نفلی حج ہوا اس کا ثواب اولاد کو بھی ملے گا اور اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا لیکن جب اولاد جوان ہوگی تو ان پر حج فرض ہوگا اگر ان کے پاس پیسے ہوئے تو اور دیگر جو اس کی پری ریپس ہیں حج کی صحت بھی ہونی چاہیے اور باقی چیزیں تو پھر وہ ان پر اپنا ہوگا اور انہیں کرنا پڑے گا وہ ماں باپ کا کرایا ہوا پورا نہیں لیکن اگر بلوغت کے بعد ماں باپ نے کروایا تو وہ ویلڈ ہے بہت سارے یہ سیزن ہے نا سوالات کا بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ صاحب وہ قرضہ لیا ہوا ہم نے اور حج اس صورت میں کرنا ٹھیک ہے اب اصل میں اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ مولوی کے کندھے پر بندوق رکھی جائے کہ ہمیں اللہ مولوی صاحب نے کہا تھا اور میں پچیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کا قرضہ ابھی تک اترا نہیں ہے یعنی اگلا اترتا نہیں وہ اگلی منظور کروا لیتے پچھلا جو دو چار ہزار رہتا ہوتا وہ کٹوا کے باقی بیس تیس ہزار لے کے گھر آ جاتے ہیں پھر وہ تیرہ سو کی قسط کٹنی شروع ہو جاتی مجھے پچیس سال ہو گئے میں نے ان کا قرضہ ختم ہوتے انہیں دیکھا مسئلہ پوچھتے ہیں جی قرضہ ہو تو آج پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے یعنی جب تک آ کے جب رحیلا اسلام ان کو ڈرافٹ نہ پکڑائیں اور ان کا قرضہ کلیئر کر کے ان کے ہاتھ میں نہ پکڑے تب تک وہ نہیں جائیں گے خود انہوں نے قرض چھوڑنا نہیں ہے یہ قرض تو ختم آپ ختم کریں گے تو ختم ہوں گے نا اگر کسی آدمی کے پاس یعنی باقی وہ سفر کر لیتا ہے انجینئر ہے اور کمپنی کی طرف سے اٹلی بھی جاتا ہے جرمنی بھی جاتا ہے مختلف ممالک میں پروڈکٹس جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں سے کوئی ڈر نہیں کہ میں مر گیا تو قرضے پیچھے کیسے اتریں گے ہاں حج کا بڑا فکر ہے اس کو یہ صرف حج سے جان چڑانے کے لیے مولوی کے کندھے پر بندود رکھی جاتی ہے اور میں ایسے آدمی کو یہی کہتا ہوں کہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے تب ہی آپ کے قرضے ختم ہوں گے ورنہ یہ شیتان اس لیے تو اللہ کے سور سے اسلم کا اس میں حدیث ہے میں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا اس میں ہے کہ یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ فقیری کا علاج ہے اس سے فخر دھلتا ہے میں نے کہا صاحب اس کا حل یہ نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ حج کریں تاکہ شیطان آپ کا پیچھا چھوڑے اور یہ ہوتا رہے ہیں آپ کی اگر آدمی کی اتنی بنتی ہے کہ اس کا قرض اتر جائے تو اگر وہ کسی سے پکڑ کے بھی جائے تو کوئی حرض نہیں ہے وہ پیچھے کمپنسیشن ہو جائے گی بعض لوگوں نے ایک اور روٹین پکڑی ہوئی بس یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی جب بلاوا ہوگا تو چلے جائیں گے اچھا یہ الڈوراڈو سینما میں اللہ نے آپ کو فیکس کیا تھا آؤ میں نے سیٹ بک کروائی ہوئی اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ سین میں تم جاتے ہو تو اللہ کے بلاوے پر جاتے ہو صرف اللہ تمہیں حج پر نہیں جانے دے رہا یہ ہوتا ہے اپنی بدنیتی کسی کے سرتوں میں اللہ جب اللہ کو جب میری ضرورت ہوگی مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے تو جوتے مار کے لے جائے گا وہاں بھائی اللہ کو آپ کی ضرورت کیا اس نے پہلے کہہ دیا وہ امن کا فارا فائن اللہ غالی ہونا توں اور تیرے جیسے کروڑوں بھی نہ جائیں تو بھی اللہ کا کوئی کاروبار رکتا نہیں اللہ کی حکومت اور اس کی مملکت کے اندر ایک ذرے کی کمی نہیں ہوتی جو اب بندہ یہ کہتا نا جب اللہ بلائے گا کہ جب اللہ کو ضرورت ہوگی تو بلائے گا یعنی جب سعودیا سے آپ نے دیکھا کہ وہاں یہاں کا نظام نہیں ہے وہاں سے جو ہے وہ کروج لگا کے بیچتے ہیں چھ مہینے کا تو چھ مہینے کا وہ اگر چھ مہینے سے پہلے آپ سعودیا میں داخل ہونا چاہے آپ نہیں داخل ہو سکتے اس کو لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحب ہم نے گان میں منہ ڈالو کیوں نہیں اپنے گھر میں تمہیں گھسنے دے رہا کسی کو اپنے گھر میں اس، اسی کو آنے دیتا ہے نا بہت سارے دوستوں کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے لیکن مسجد تک ہوتی ہے مسجد تک ہوتی ہے گھر میں صرف اسی کو آنے دیتے ہیں جس کے اس حد تک معاملات ہوتے ہیں جس کو فیملی ٹرمز آپ کہتے ہیں سوچنا چاہیے اللہ کیوں نہیں اپنے گھر آنے دے رہا بجائز کیا کہ تم سوچو تم اسی پر فخر کرتے ہو جان چھوٹی ہوئی ہے اللہ نہیں آنے دے رہا یہ بھی ایک بہانا ہے میرا اللہ نے اپنا در کھولا ہوا ازان دینے والے نے ازان دے دیا فِي فِن فِن من آواز دینے والے نے آواز دے دی ازان دینے والا مسجد میں ازان دے دیتا حل اب جس کی مرضی ہے وہ مسجد میں آئے کی مرضی نہیں ہے وہ نہ حساب کتاب ہو جائے بعض لوگوں نے اپنے بہت سارے ارادے پینڈنگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں جب حج کروں گا تو وہاں سے پھر نیک ہوا کسی آدمی سے آپ بات کریں نماز پڑھنے کے لیے اسے تیار کریں اس کا ایمان بنائیں کہتا جی بس سویرے تو نہ آ کے شروع کرانا او بھائی ابھی وضو کر کے تم نشا کی پڑھ لو فجر پتہ نہیں آئے نہ آئے کوئی کنفرم ہے کہتا نہیں سویرے شروع کر دوں ارے ایک سرے سے شروع کریں گے درمیان میں سے ایسے میری طبیعت نہیں مان وہ بھی یہ چاہتے کہ یہ درمیان سے نیک بننا کوئی اچھا نہیں لگتا آج پہ جاؤں گا پھر وہاں سے انشاءاللہ داڑھی رکھ کے آؤں گا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ قسمت وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سرکار احرام اتارنے کے بعد قربانی دینے کے بعد داڑھی صاف کر سکتے ہیں انہیں یہی فکر لگی ہو کہ تین چار دن ہو گئے ہیں نہیں کی تو خارش شروع ہوئی ہے یہ خارش ہوتی ہے مجھے بھی ہوئی تھی میں نے بھی رکھی تھی تو اسٹارٹنگ میں ہوئی تھی اس لیے کہ بال مڑ کے پھر لگتے ہیں نا جلد کو وہ بال جتنے دور ہوتے چلے جائیں گے داڑھی آرام دہ ہوتی چلے جائے گی آپ کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. جتنی آپ اس کو چھانٹ چھانٹ کے چھوٹا کر کے سمجھتے ہوں گے آرام دہ ہو رہی ہے وہ آرام دہ نہیں ہو رہی وہ تکلیف دے ہو رہی ہے سویا وہ بچہ جاگ جاتا ہے جو جو آپ کی باڈی سے وہ دور ہٹے گی آپ کی خارش کم ہوتی چلی جائے گی وہ کہتے ہیں جی وہ قربانی دینے کے بعد سب داڑھی م... منا سکتے ہیں؟ یعنی بسم اللہ ہی گناہ سے کرنی ہے قربانی دینے کے بعد شر ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ احرام اتارنا ہے کفن اتارنا ہے لیکن وہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ کہیں صاف ستھرا نہ اتر جائے کا یوم والا دفت ہوم ہو میں ایسے نہ ہو جاؤں کہ جیسے ماں نے پیدا کیا تھا ساتھ ہی پیکج بنا کے وہ کہتے داڑھی بھی صاف کر بھائی دو دن اور صبر کرتے یار آرم کیا دودھ دو سے تو باہر نکلنا کوئی شرم کرنا وہ بھی اسی کا کرنا جی ٹو ساتھ رکھی ہوئی ہے اس سے کوئی آرام میں کوئی حرض نہیں ہوتا اس لیے کوئی سیا ہوا نہیں ہے بعض لوگ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے حج کرتے ہیں پیسہ بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتا اپنے لیے ہوتا ہے بیوی کے لیے نہیں ہوتا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی لوگ یہ کہیں گے کتنے کہ پاس سے ہو کے ردے ہوئے واپس آ گئے حج پہ نہیں گئے لہذا ضروری کرنا ہے تاکہ وہاں لوگ تانے نہ دیں یہ للہ ہے نہیں ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے یہ تو برا ذمہ کے لیے لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے بعض لوگوں کے پاس استطاعت ہوتی ہے لیکن نیت یہی ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے کتنا کہ مال ہے اور حج پہ نہیں جاتا تو یہ ساری چیزیں خلوص نیت کے خلاف ہیں اخلاص کے خلاف ہیں اللہ کے لیے ہونا چاہیے ایک سب تھے وہ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے اور پھر ایسا بھی ہوا کہ تین چار بار انہوں نے ٹرائی کی اور تین چار بار کوئی نہ کوئی نقص نکلا تھا احرام باندھ کے ابو ابوظابی ایئرپورٹ پہ جا کے واپس آ گئے چوتھی بار ان کے بھی یہی تھا جب اللہ بلائے گا جائیں گے جب اللہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اور اگلے سال سے پہلے مر گئے وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجبور ہے میری نماز میرا روزہ میرا حج اللہ کی مجبوری ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نمازیں کوئن ہیں وہ کھلونے والے ہوتے ہیں آپ جنم دیتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو کوائن ملتے ہیں وہ ڈال دیں آپ کو جھولا ہلنا شروع ہو جاتا ہے بچہ اوپر بٹھا دیں آپ یہ لوگ سب یہ نمازیں کوائن ہے یہ حاج ڈال دیں اور نوکری ہلنا شروع ہو جاتی ہے تنخواہ زیادہ ہو جاتی ہے بندے کی وہ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کا گھر پورا کر رہے ہیں لہذا جواباً اللہ کو بھی ہمیں رسپانس دینی چاہیے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نمازیں ہمارے لیے میں مثال دیتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو سب کچھ کرتا ہے یہ محبت کی وجہ سے کہتا ایک ہے کہ جسے قدسی میں کہا نا تم سارے تمہارے پہلے تمہارے اگلے تمہارے زمین والے تمہارے آسمان والے تمہارے جن تمہارے بشر سارے ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ میری مملکت میں رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی یاتی نہیں کر سکتی اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں اور اگر تم سارے تمہارے پہلے تمہارے قیامت اخبار میں آنے والے تمہارے زمین والے تمہارے آسمان والے تمہارے جن اور بشر سارے فاسق فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ میرا رائی کے دانے کے برابر کوئی نقصان نہیں جو بندہ سمعت ہے اللہ نے اسے پتر نہیں دیا لادا وہ نماز چھوڑ دے گا چھوڑ دے جب نماز پڑھ رہا تھا تو سورج میرے خیال میں اس کی نماز کی توانائی تو سے چل رہا تھا اور وہاں جو ہیلم ہائیڈروجن کے دھماکے ہو رہے تھے اس کی نمازوں کی وجہ سے ہو رہے تھے نہ پڑھو اے آدم کی اولاد تم ابھی میرے نفع نقصان کیوں نہیں پہنچے اتنے طاقتور نہیں ہوئے کہ تم میرا نفع نقصان کر سکو یہ تمہارے امال ہیں میں نے تمہارے لیے گن کے رکھے ہوئے ہیں یہ تمہارے لیے ہیں. جو ان میں نیکی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس میں بدی پائے کسی کو الزام نہ دے مگر اپنی ذات کو یہ حدیث کرسی ہے یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ پریشان نہیں نہیں کر رہے وہ ہماری اپنی ضرورت ہے بچہ بچہ دودھ نہیں پیتا یہاں اکثر بچے کھانے والی چیزیں کھاتے کوئی نہیں گند بلا کھاتے رہتے اچھا اسے سے کہ دودھ پیو نہیں پینا میرا پوکھ بیٹا ایک پیو دودھ پھر ایک دن تو ملے اچھا ٹھیک اچھا وہ دودھ پی کے پٹک کے آپ کے سامنے یہ لو ختم کر دیا آپ نکالو ایک دیر آپ بتائیے وہ یہ سمجھ رہا کہ ابو کا کوئی کام جو ہے وہ میرے ذمہ ہے میں نے کوئی ابو کا فائدہ کیا دودھ پی گیا ان کا یہ نہیں پتا ابو کا نقصان کیا ہے وہ سمجھتا ہے ایک درم کی لالچ اس لیے دے رہا ہے کہ کوئی کام اڑا ہوا ہے اس کا ہم لوگ یہ سمجھتے اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے تمہیں جنت دوں گا ایک مسجد کی ایک اینڈ لگاؤ گے تمہارے ایک محل کا کوئی کام اڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا اسی لیے لالچ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے لالچ دیتا ہے اس لیے کہ ہم ہیں ہی فائدہ پرست ورنہ اللہ تعالیٰ جو عبادت کا تقاضا کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے وہ ماخلاق والا اللہ علیہ تمہارے وجود کی وجہ غائب سبب قاض جو تھا وہ یہ تھا کہ مجھے غلام چاہیے تھے آپ کا نہیں چاہیے تھے میں نے تمہیں غلامی کے لیے پیدا کیا اور خریدا نہیں پیدا کیا ہے اور پیدا بھی اس مٹیریل سے کیا جو تمہارے کام کا نہیں تھا چرا کے نہیں کیا میں یہ یمنا تم نے ٹپکایا میں نے دیا ہے ٹھیک غائب جنت جہنم نہ بھی ہوتی اور اللہ کہتا مجھے سجدہ کرو کیا خیال ہے ہم کرتے اللہ اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے بھائی جو آپ جو چیز نہیں بکتی اسی کے ساتھ پیکج لگتا ہے نا صابن کی دو ٹکیاں لگا دیتے ہیں یا پیپسی کے دو ڈبے لگا دیتے ہیں اسپیشل آفر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ جو جنت کی اسپیشل آفر لگی ہوئی ہے شاید اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں اس لیے نہ عبادت کرنے سے اللہ کا کو کوئی نقصان ہوتا ہے اس لیے اس نے پیکج لگایا نہیں یہ اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ یہ ساری ناز برداریاں یہ ساری جنتیں یہ ساری نہریں اس لیے ہم ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوں اپنی اولاد کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے لیے نا خود پیار سے روٹی کھا لیتے ہیں خود گندے بدبودار گدے پر سو جاتے ہیں اولاد ہماری وہاں پر اچھے کمبل رکھے اچھے گدے پر سوئے اچھے سکول میں جائے اچھا کھائے اچھا پیئے ٹائم پر کھائے اس لیے کرتے نا کس لیے کیوں ہمیں اولاد سے پیار ہے اس لیے سیکریفائی کرے ورنہ اولاد نے دینا کیا ہے جب وہ دینے کی عمر میں آتی ہے تب تک تو تل میتری ونڈ کے ایک طرف ہو چکے ہوتے ہیں جئی بیا کے آتے ہیں پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے جی کہ بابا جی کا کمرہ لا کرو باہر جانوروں والے کو برامدے میں ڈال دیتے ساری رات تو کھا پیتا رہتا جاگتا رہتا چور بھی نہیں پڑتے چلو گزارا بھی ہو جاتا ہے نئے پرابلم کس نے اولاد کی کھائی ہے ہم اس لیے اولاد نہیں پالتے کہ ہمیں ان کی کمائی چاہیے ہمارے لیے ہماری اپنی کمائی الحمدللہ کافی ہے ہم پیار کی وجہ سے بہن یہی معاملہ اللہ کا یہ ساری جنت کی لالچ ہو میرے بندو یہ کرو یا عبادی افتہ کون ہو میرے بندو بچو اس انجام سے بچو اس آگ سے بچو یہ پیار کی وجہ سے ہے اور حج پر بھی بلاتا ہے تھی پیار کی وجہ سے وہاں آؤ تمہارے کچھ داغ ایسے رہ گئے ہیں ماں جب بچے کا منہ دھوتی ہے باہر صاف نہ دھوے پھر پکڑ کے باتھ روم میں لے جاتی ہے پھر صابن سے دھوتی ہے جناب پہ है ہے منہ دھونے سے کام نہیں چلے گا ساتھ دو جوتے لگاتی ہے کپڑے پھر نہلانا شروع کر دیتی ہے کیوں پیار کی وجہ سے کہ گند نہ رہے میرے لال کے ساتھ اس کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ گندگی کو برداشت نہیں کرتی اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ گندگی برداشت نہیں کرتی گھر کے अंदर उसने نے चला दिया دیا वक्त नहाता है اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سمجھتے جس جی شخص کے گھر کے سامنے چلتی ہوئی نہر ہو پانچ دفعہ دن میں نہاتا ہو اس کے اوپر کوئی میل رہ جاتا ہے اللہ کے رسول نہیں فرمایا وہ شخص جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اس شخص کی طرح اس کے اوپر گناہ کوئی نہیں رہتا ہے. وہ دب وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں جب منہ دھوتا ہے تو آنکھیں دھلتی ہیں تو آنکھوں کے گنا جب کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ جب کانوں کا مسئلہ کرتا ہے سماج کے گناہ جب مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے اس کے قدم کے یہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ جب بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صاف ستھرا ہو کے کھڑا ہوتا ہے اس کی محبت بندے کو گندا نہیں دیکھنا چاہتی اور شیطان اس کو گندا کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا دیکھو تمہارے کچھ ایسے ہیں گنا جو یہاں معاف نہیں ہوتے وہ ان کو بلیچ مارنی پڑے گی اور اس بلیچ کا بندوبست میں نے میدان عرفہ میں کیا ہوا لہذا وہاں آ جاؤ اور اس طرح پلٹ کراؤ جس طرح تمہیں صاف ستھرا تمہاری ماؤ نے پیدا کیا تھا اللہ تعالی مجھے بھی تویقت آ کر میں آپ اگر آپ کو